الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعود بالله من فرور ننفسنا ومن سجئات عامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يبليله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير لهديث كتاب الله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 نہن و قسم نا بین معیشت فل حیات دنیا وار فانہ فوک اباد دراجات و رحمت و ربی کا خیر بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سور ذخروب کی ایک آیت ہے جو میں نے اطلاعت کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے اس کی اس کا اصل مقصد اور اس کا فائدہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اسلام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی چیز انسان کی عزت اور عزت اور قدر و قیمت کا ایک ہی چیز انسان کی قدر و قیمت کا سبب بنا کرتی ہے وہ ہے ایمان اور فرمایات کا خرک ناکم و جاننا کم شعبہ قبا رکرم عند انہیت کا اے انسانوں اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے تم کو مختلف قوم اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا مقصد صرف یہ لی تعارف ہوتا تم آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کر سکو ورنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام و مرتبے کی بات ہے ان نہ اکرمکم ان اللہ تم میں سب سے زیادہ معزد اور مقرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تکوا اپنے اندر پیدا کرے تقوا اور ایمان اور عمل صالحی ہی یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی ایک چیز معیار ہے عزت کا اور تقریب و تعظیم کا اسی لیے اسلام نے بہت ہی زیادہ ناپسند کیا ہے کہ کی انسان کبھی اپنے مال دولت یا اپنے علم ہنر کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھے اور لوگوں کو زلیل سمجھے لوگوں کو اپنے سے معمولی سمجھے اسلام نے اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے فخر کرنا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہ اسلام میں بہت بدترین چیز ہے صحیح مسلم کی وزیث کتنی عبرت ہے नबी रही सलाह साहब ने विषा फरमाया कि एक शख्स है, है? प میں دو آدمی رہتے تھے ایک شخص اپنے تیم بہت اچھے عامال کرتے تھے اور پڑوس ہی میں دوسرا انسان تھا جس کے اندر بار خانیاں تھی بار گرائیاں تھی انہوں نے بار بار سمجھانے کے کی کوشش کیا لیکن اس کے بعد جب وہ شخص نہ سمجھا تو ایک دن بہت غصے میں کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تیری مغفرت اور بخشش نہیں کرے گا انہوں نے اپنے نیک آمال پر فخر کیا کیبر کیا اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھا اور ایک کلمہ وہ ہزاروں نیکیاں کر رہا تھا لیکن کچھ خامیاں اس کے اندر تھیں تو اس کو اپنے سے بڑا حقیر اور دلیل سمجھتے ہوئے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کی قسم تجھے جنت میں اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا تیری مغفرت نہیں ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس سخت دونوں کا انکار ہو گیا تو اللہ رب نے وہ انسان جس کے چند خامیہ تھی اس کو گھاں میں نے تجھے بخشے دیا اور تو جنت میں چلا جا رہے وہ صاحب جو اپنی نیکی اور بدرہ فخر کر رہے تھے کبر اور غرور کر رہے تھے اپنے اندر بڑا پر محسوس کر رہے تھے اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوادہ ایمان اور ملح صالح کی توفیق سے فرمائی آپ پچھ اکتہ نماز کی پابندی کر لے رہے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے فقر کریں اور اپنے اندر کمر اور گرور اور بڑا فن پیدا کریں نبی رہی صلی اللہ علیہ ہیں جب وہ انتقال کیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جہانم میں جاؤ اس کو میں جنت میں داخل کر دوں دا. اللہ تعالیٰ نہیں برا وہ ہے نیک میں ہوں وہ کہنا چلاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ برا آدمی جہنم میں جانے کے آئے وہ ہے میں تو بڑا نیک کا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گئے سب کچھ تھا لیکن تجھ کو یہ فیصلہ دینے کا اختیار کس نے دیا تھا ایک قسم جو کھائی فیصلہ اپنا کیوں سنایا اسلام یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے کو سے اپنے اندر پیدا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں کسی کو عالم بنایا کسی کو جاہل بنایا کسی کو ڈاکٹر بنایا کسی کو مریض بنایا کسی کو اللہ نے مال اور دولت دے کر کے مالدار بنایا ہے اور کسی کو گریب بنا کر کے لیبر اور مزدور بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام ہے دنیا چلانے کے لیے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہر انسان اپنی ضرورت غیروں سے قائم رکھے ڈاکٹر سے ڈاکٹر رہ کر کے زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ مریض اس کے پاس نہ جائیں ایک عالم اپنے علم کو لے کر کے کہیں कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब कि जाहिलों से उसका रक्त न हो एक मालदान और एक बहुत बड़ा धन और दौलत का मालिक जब तक गरीबों से उसके ताल्लुकात ना हो वो कभी अपना काम नहीं चला सकता बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना ये बड़े बड़े महलों में बैठना और बड़े, -बड़े آفس بنا کر کے فرون فیراؤن کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھے رہنا یہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب گریب اس کو بنا کر کے دے اگر لیبر ہڑتا اگر مزدور ہڑتال کر دیں اور کام کرنے سے انکار کر دے تو سارے مالداروں کی ساری چربی پگھل جائے گی اسی لیے ایک دوسرے کو اللہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دنیا میں بےنیاد نہ سمجھے ہر ایک دوسرے کا مالداروں کے مال کا کی ضرورت غریبوں کی ہے اور گریبوں کی مزدوری اور گریبوں کے محنت محنت اور مشقت کا محتاج مالدار کو اللہ تعالٰ نے بنا دیا ہے اس طرح سے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے اسلام نے زور یہ دیا ہے چاہے مہنا تو مزدوری کرنے والا ہو چاہے غریب اور مسکین ہو اس کو اپنے سے حقیر اپنے سے ذلیل اپنے سے معمولی سمجھ کر کے اس کو ہکرت سے کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کو ٹھڑکیاں نہیں دینا چاہیے اللہ رب العالمین نے سورہ سخروف کی وہ جو میں نے اپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اللہ نے اس میں یہی چیز بیان کیا فرمایا اہم یکشمون رحمت اور کیا یہ لوگ دنیا کے یہ مالدار بڑے لوگ یہ, یہ بادشاہ اور یہ کاروباری لوگ یہ کفار اور مشرقین کیا اللہ تعالی نے ان کو اختیار دیا ہے اہم یکشمون رحمت اور کیا اللہ نے ان کو رحمتوں کی تقسیم کرنے کے اختیار دیا ہے ہر گد نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمتوں کے ہم نے اپنی رحمت اور اپنے مال اور اپنے علم فلح ان کی تقسیم کا اختیار میں نے کسی انسان کو نہیں دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی رحمتوں کو ہم ہی تقسیم کرتے ہیں اپنی رحمتوں کا بٹوارہ ہم کیا کرتے ہیں فرمایا نَحَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم نے اپنی رحمتوں کو ہم نے, رحمت کو ہم نے اپنے رحمت کو ہم نے اپنے وشک کو ان کے درمیان دنیا د زندگی میں تقسیم کیا ہے ہم نے قریب کو محروم کیا ہے اور ان مالداروں کو مال سے نوازا ہے ہم نے عالم کو علم سے نوازا اور کو علم سے محروم کیا یہ تقسیم ہماری ہے نہ دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنی رحمتیں اور اپنے رزق کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے کسی کو متوسطی درجے کا ہم نے بنایا ہے نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا آگے اللہ تعالی ارشاد رماتے ہیں ورفانا بادہم فوق باد ورفانا بادہم فوق باد اور ہم نے ان میں سے باد کو باد پر خدیلت دے رکھی ہے ہم نے بعض درجات کو بعض پر بلند کر رکھا ہے ہم نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا ہم نے کسی کو علم و ہنر سے نوازا ہے اور کسی کو محروم کیا ہے وہ درآ اور ہم نے اس دنیا میں سب کو یکساں نہیں بنایا ہے بڑی مسل مشہور ہے کہا جاتا ہے مسل مشہور ہے اور کہتے ہیں کہ پانچوں اگلیاں برابر نہیں ہوتی یہی مطلب ہے پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی ایسے معاشرے میں رہنے والے سارے انسان کبھی ایک درجے کے نہیں ہوتے جیسے ان پانچوں انگلیوں میں کسی کو اللہ تعالی نے بہت اونچا مقام دیا ہے کسی کو بڑی بنایا کسی کو چھوٹی بنایا کسی کو موٹی اور کسی کو پتلی ان میں سے ہر ہر ایک کے مقام و مرتبے کو اللہ نے مختلف انداز سے رکھا ہے فرق رکھا ہے ایسے ہی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بعد کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے ہم نے بعض کے درجات کو بلند کر رکھا ہے ہم نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو دولت مند بنایا اور کسی کو ہم نے فقر و محتاجگی سے فقر و محتاجگی اس پر مسلط کی ہے اللہ تعالی فرماتے اس کا مقصد کیا ہے یہی سمجھنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتے ہیں لاقید آباد یہ ہے مقصد ہم نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا مقصد کیا ہے تاکہ اس میں باد باد کو اپنا تابے بنا لیں ہم نے اس لیے تقسیم کیا ہے کہ مالداروں کو مالدار گریبوں کو اپنا لیبر بنا سکیں اور ہم نے گریبوں کے دل میں کی فطرت و طبیعت میں یہ ان کا مزاج بنایا ہم نے یہ چیز کر دیا ہے گالیاں بھی دیتا ہے تو مزدور بچارہ سر نیچے کر کے سن لیا کرتا ہے اللہ فرمت یہ چیز میں نے گریبوں میں ادا کیا ہے لن باد اے لوگو اے بڑے لوگ مال غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا ان کو سلیل نہیں سمجھنا ان کو چھڑکیاں نہیں دینا ان پر کبر اور غرور اور فخر سے کام نہیں لینا اس کی وجہ کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہم نے غریبوں کو تمہارے تابے بننے کی صلاحیت دی ہے ان کا مزاج ان کی طبیعت ان کی فطرت میں نے بنایا ہے کہ آپ کی دس باتیں سن کر کے بھی آپ کا کام وہ کرتے اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کسی مسکن کسی غریب کسی مزدور کے دل سے یہ صلاحیت نکال لیتا ہے تو پتھر کھینچ کر کے اپنے ارباب ہی کو مزدور مار دیتا ہے صرف اس بنا پر اللہ تعالی نے فرمایا کبھی گریبوں کو حقیر نہ سمجھو لیبروں کو سلیل نہ سمجھو روزے نماز کے پابند ہیں وہ شریعت کے پابند کر رہے ہیں تمہاری ہزار دولت سے زیادہ بڑی ان کے پاس موجود ہے اس لیے ان کو و سلیل نہیں سمجھنا ان کے حق کو کبھی نہیں چھیننا اللہ برماتے ہیں میں نے ان کے ان کی فطرت میں تابے داری کر دیا ہے اور تمہارے لیے ہم نے ان کو وہ کیا ہے تاکہ تم اپنے مرضی کے مطابق ان سے کام لے سکو اللہ تعالیٰ اس نظام کو دنیا میں ہم سب کے لیے آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے لوگ جتنا مال و دولت اکٹھا کر رکھے ہیں آپ کے رب کی رحمت سب سے بڑی ہے وہ کیسے ہمیں واقعہ یاد آیا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب اس میں اور امام ابو نعیم رحمت اللہ, اللہ حیلیت الاولیاء کے اندر نکل کرتے ہیں اے بن سلمان علیہ السلام میرے بھائیو اگر اللہ نے ہمیں پیسے سے نمازہ ہے اے کیا خبر ہم پیسے کے پا کر کے مال و دولت پا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے ہیں تو ہمارا مقام تو جاروروں سے بھی بتر ہو چکا ہے ہمارے اندر میں ہمارے ہاں ہماری کمپنی میں کام کرنے والا انسان قاعدے سے کپڑا بھی نہیں پہن پاتا لیکن اگر وہ نماز روز نماز کی پابندی کر رہا ہے دیر پر قائم ہے تو آپ سے لاکھوں گنا بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اسی لیے کبھی ان کو حقیر و سلیل نہ سمجھو بس یہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اللہ کا کرم ہے کہ انسانوں کو ہماری خدمت کے لیے توفیق دے رکھا ہے یہ انسان کو کے بات ہونی چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ سلیمان اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ کو بہت کچھ نوازا تھا جنوں پر ان کی حکومت پرندوں پر ان کی حکومت انسانوں پر ان کی حکومت ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر رکھا تھا پرندے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستخر کر رکھا تھا اگر کہیں ان کو جانا ہو تو ان کو سواری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہو اور ہوا کو حکم دیتے تھے جہاں جانا ہو ہا ان کو اٹھاتی اور منزل مقصود پر لے جا کر کے پہنچا دیتی تھی قرآن بات کہتا ہے سلیما شہر ہو ہاں شہر ارے لوگ ذرا دیکھو کسی کو دیتے ہیں تو کیسے نواز دیتے ہیں سنبار کو ہم نے نوازا ایسی نعمتوں سے نوازا کہ آج دنیا اتنی ترقی کر جانے کے بعد بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکی ہے آپ ہائی جہاز پر ہیلیکاپٹر پر اڑتے ہیں تو انجن کے ذریعے اور وہ بھی کہیں ٹکر ہو گئی تو پھر ہمیشہ ہمیں اس کے لیے نامادوم ہو جایا کرتے ہیں کوئی قدر قیمت نہیں اللہ تعالی نے اپنے نبیمان رہ جو سواری عطا کیا ہے آپ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان کو ضرورت ہوتی ہر ہو جاتی ہوا کو حکم دیتے لمحے بھر میں صبح صبح کہیں کام کے لیے جانا ہوتا تو لمحے تھوڑی دیر میں ہوا اتنی دھور منظر مقصود پر پہنچا دیتی تھی کہ اگر آدمی سفر کرے تو پورا ایک مہینہ لگتا تھا ایک مہینے کی مسافت چند منٹ کے اندر طے کر لیا کرتے تھے اور وہاں کام سے فارغ ہوں پھر ہوا کو حکم دیں وہ روا ہوا شاہ شام کو جب واپس آنا ہو اللمہ ہے گھر میں پھر ہوا کا حکم دے حنا اڑائے ہے لا کر کے ان کے محل بون کو اتار جائے اللہ اکبر کسی بادغاٹ کی کوئی ضرورت نہیں کسی کے میسائل اور اٹمبب کا کوئی خوف نہیں اللہ تعالی جب کسی کو نوازتے ہیں تو اس طرح سے نوازتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور امام ابو نوائب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت سليمان علیہ السلام ایک ہواؤں میں جا رہے تھے کہی دورے گزار رہے تھے کام کرنے والا دو بیل بدھے ہوئے ہیں ہر جوت رہا ہے ضرورت کے تحت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا اس کو یہ پتا نہیں کہ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے وہ کسان بدکسمت دیکھو سنا ایک سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں اللہ نے ان کو نوازا تو اتنا نوازا کہ ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر کر دیا مال دولت ہیرے جواہرات کہا جاتا ہے احمد بن رحمت اللہ نقل کیا کم سے کم ایک ہزار محل سے سلیمان رہے پاکستان کے کتنے بھائی ایک ہزار علی شان اب وہ کسان کہتا ہے اللہ نے ان کو دیا تو دے دیا اور ہم کو محروم کیا تو جھوپڑا اور دل بھر کھیتی میں دھوپ میں جلتے رہو تو کہیں اس مہینے دو چار مہینے کے بعد کچھ اناج اور گلا پیدا ہوتا ہے تو سوکھی روکھی روتی ملتی ہے لیکن اللہ نے دیا تو ایسا دیا کاش کی جو سلحمان کو سب دیا ہے اللہ اسی سے گھٹا کر کے کچھ ہم گریبوں کو دے دیتا تو کیا بگڑتا اللہ کا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا وہ مزدور بیچارہ کہ سر یہ باتیں کر رہا تھا ادھر سلیمان علیہ السلام تک گھر ہوا اور اس کی آواز سن گئے کسان آدمی بیچارہ ہماری حکومت ہماری بادشاہ ہماری سلطنت پر رش کے کر رہا ہے نیچے اترے ہوا کو حکم دیا جا جب تک میں نہ چل کر کے آئے کسان کے پاس پہنچ کے یہ بات تم کر رہے تھے ہاں صاحب میں کر رہا تھا کہ سلیمان بن داود معلوم ہے میں بن بنداؤد میں ہوں میرے باپ داؤد رہے سراب شام تھے اور میں سلیمان ہوں اب وہ بدھ وشارا بی بےچارا بڑا گھبرایا کیا گزب ہو گیا ہمارے منہ سے نکلنا تھا इतना اتنا بڑا جس کے की جنوں کی فوج ہے انسانوں کی فوج ہے پرندوں کی فوج ہے جانوروں کی فوج ہے اب پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے کہا گھبراؤ نہیں دیکھو یہ ہوا ہمارے لیے تیار ہے لیکن میں پیدل چل کر کے آیا کیوں تم ہمارے ہاوا پر سفر کرنے کو رش کر رہے تھے تم کیا دل سے نہیں ایسے اللہ کیا اللہ تعالی کی خدائی میں یہ بس یہی کہہ رہا تھا اپنی تکلیف اپنا دکھ درد رو رہا تھا اللہ کے نبی ہیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ انسانوں پر جنوں پر ہوا پر یہ مخلوقات و حکومت ہے لیکن کبھی ایک کسان مزدور میں میں کام کرنے والے انسان کو کبھی انہوں نے حقیر نہ سمجھا انکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم اے میرے بھائی تم مسلمان ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاد رکھ لینا لا تسمیحت واحده یتقطع الله خیر من باعوت یال داؤد سن لے کبھی رشک نہیں کرنا میں اللہ کی قسم خواہ کے کہتا ہوں سلیمان کے باپ دعوت کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اور سلطنت عطا کیا اس کے بعد ہم سلیمان ہیں ہم کو اللہ نے جو حکومت اور بات شہد عطا کیا ہے باپ بیٹے جنہاں پورے خاندان کو اللہ نے جو کچھ نواب ہے اللہ کی قسم خواہ کے کہتا ہوں تم کسان آدمی اگر اخلاص کے ساتھ ایک مطمئن سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہارا سبحان اللہ اللہ تعارا کے نزدیک سلیمان اور داؤد کے حکومت سے بڑی نعمت ہے تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی کو غریب, غریب کو ہوا اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نبی کی رضا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ حرت ہے میدان میں میں تمہاری سفارش کروں میں تمہارے کام آؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر کے بات کر کے تمہارے گناس کرواؤں اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس وقت تک تمہیں یہ فبیلت حاصل نہیں ہوگی میری سفا اور میری سفارش تم کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تم گریبوں کا خیال نہیں رکھو گے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو اور نبی کے شماعت حاصل ہو تو ان دونوں چیزوں کو غریبوں کے اندر ڈھونڈو گریبوں کے اندر یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت بنائے غریبوں کا خیال رکھنے کی تو ہی نرسی فرمائے ابروں کو لہٰذا و سخص اللہ رہی الحمد للہ وقفاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے خیال رکھنے مزدوروں کا خیال رکھنے لیبر قسم کے بیچارے جو خون اور پسینہ ایک کر کے اس دھوپ میں ہمارے اور آپ کے کام آتے ہیں ان, ان کے ساتھ احسان و سروک کرنے کی بڑی تاکید کی ہے ابھی آپ نے حدیث کے اندروں ان کو, ان کو یہ مسلمان مزدور جو تمہارے پاس ہیں ان کو کبھی حکیر و زلیل نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ تمہیں رشتی غریبوں کی برکت سے دیا کرتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مددوں کی دعاوں کی برکت سے کیا کرتا ہے کا معاشرے میں مقام و مردبہ ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے نبی رہس ایک ساتھ اجرہ۔ يَجِفَّ اے مزدور اے لوگوں مزدوروں کے ساتھ احسان کرو مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے کے پہلے پہلے دے دیا کرو اس کر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے دوسری جانی نبی علیہ السلام اللہ حکم حدیث بڑی طویل ہے ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے اختصاراں یہ حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور بعض دیگر صحابے کرام کی ایک حدیث ہے ہمیں یاد آئی نبی علیہ السلام کے دمانے نے ایک شخص کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا لوگوں نے تفنایا لوگوں نے گسلے دیا کفنایا نماز جنادا پڑھی گئی اور نماز جنادہ پڑھ کر کے اس کے جنادے کو اس کی مئی کو جب جنت میں گیا تو نبی علیہ شام بھی دفنا کے لیے ساتھ میں حاضر ہوئے جب آپ پہنچے تو لوگ ابھی قبر تیار نہیں تھی جنادہ ساتھ میں رکھ دیا گیا اور وہیں لوگوں نے اپنا بیٹھ کے انتظار کرنا شروع کیا نبی علیہ اللہ شام کبر کے بالکل کنارے گئے اور آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے چوڑی کر دو یہاں سے آپ نے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جب اس کے کوئی کام اس کے سپرد کیا جائے تو کام کو دل لگا کر کے اخلاق کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کیا کرتا ہے اِنَّ اللہ, يحب العمد اذا عمل اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں جب ذمہ کام کرتا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو اچھی طرح سے امانت داری کے ساتھ حسن خوبی حسن, حسن, حسن, حسن کے ساتھ کام کرتا ہے ایسے کام کرنے والے ایسے مزدور سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب نئے کمل کی توفیق معاشرے میں ایسے لوگوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور پھر دوسری جانے ہمارے اور آپ جیسے محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمارا سبوت دیں نبی کے فرمان کے سب سے اللہ تعالی اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو کام کرتا ہے تو دل لگا کر کے اور امانت کے ساتھ اور اچھی طرح سے کیا کرتا ہے کام چلانے کے لئے ہیلے بہانے نہیں کرتا بلکہ اچھے اندار سے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور قیامت کے دن آپ ادار جانتے ہیں جہاں بہت ساری چیزوں کا سوال ہوگا وہی یہی سوال ہوگا تمہیں ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ادمی کو اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے کرد کو ادا کرا دے۔ جو بھوเร بھٹکے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت کو لگا دے۔ ان ہرالومین جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے جن دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے۔ ان کی تمام مشکلات کو وہ حل کر دے۔ اللهم سر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر وادعوه يسلم لكم وذكر الله تعالى اكبر <تصفيق> الله, الله اكبر الله اش اللہ اش خد